دریائے سندھ کے کنارے کنارے اس سفر کے آخری مرحلے میں ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ ہمیں عبدالعزیز مل گئے ہوا یہ کہ ہم میر پور ساگروں میں رکے اور وہاں کی بلدیہ کے دفتر میں گئے تاکہ علاقے کے حکام سے کچھ مدد کچھ مشورہ لیں عبدالعزیز وہیں بیٹھے تھے جوا سال علم کے ساتھ ساتھ فکر کے بھی مالک علاقے کے باشندوں کے دکھ درد میں اور بڑے سرگرم سوشل ورکر سچی بات یہ ہے کہ نوجوان سوشل ورکر مل کر میرپور ساکروں کے علاقے میں بڑا کام کر رہے ہیں تاکہ ان غریب ہاریوں کی سماجی حالت بہتر بنائی جائے جو ان زمینوں کو پانی سے زیادہ اپنے پسینے سے سیراب کرتے ہیں عبدالعزیز العزیز نے پیشکش کی کہ وہ ہمارے ساتھ چلیں گے اور ہماری رہنمائی کر کے ہمیں کھارو چھان لے چلیں گے جہاں دریائے سندھ کی جو واحد شاخ بچی ہے وہ سمندر میں گرتی ہے کہنے لگے کہ وہ ہمیں دکھائیں گے کہ میٹھے پانی کی کمزور سی دھار کڑوے سمندر کی طوفانی موجوں سے کیسے ٹکر لے رہی ہے اگلے ہی لمحے ہماری جیپ کھارو چھاڑ کی طرف دوڑنے لگی کچھ دور پکی سڑک ساتھ چلی پھر کچی سڑک آ گئی آخر میں وہ بھی ختم ہوئی اور موٹر گاڑیوں کے پہیوں کے نشان رہ گئے ہر طرف سپاٹ میدانوں میں کیلے کے دو دو فٹ اونچے بے شمار درخت کھڑے تھے کھارواڑ تو نہیں آیا البتہ سر پر منلاتے ہوئے کالے بادل آ گئے ذرا دیر پہلے سمندل سے اٹھے ہوئے اور پانی سے لدے ہوئے نئے نئے بادل اور وہ بھی اتنے نیچے کہ آپ پنجوں پر بلند ہو کر ہاتھ اٹھائیں تو بیچ کی انگلی انہیں چھولے اوپر تیزی سے اڑے چلے جانے والے بادلوں کو اور نیچے پچھلی بارش کی کیچڑ کو دیکھ کر میں نے کہا کہ اگر یہ گٹا برس گئی تو کیا ہوگا جیپ کے سارے مسافر چلائے خدا نہ کرے تب پتہ چلا کہ اگر بادل سے تو یہ ساری زمین گارا بن جائے گی پہیے اس میں دھس جائیں گے ایسی صورت میں بیل منگوائے جاتے ہیں جو کیچڑ میں اپنے کھر گاڑ گاڑ کر گاڑیوں کو کھینچتے ہیں تب کہیں نجات ملتی ہے کھارو چھاڑ اب زیادہ دور نہیں تھا ادھر سے مچھروں کی پک اپ گاڑیاں چلی آ رہی تھیں اس وقت فیصلہ کیا گیا کہ یہ بارش تو اب برسا ہی چاہتی ہے خیریت اسی میں ہے کہ جدھر سے آئے ہیں ادھر لوٹ جائے دریا کے سمندر میں گرنے کا نظارہ میری قسمت میں نہ تھا گاڑی لوٹ گئی جو, جو سمندر دور ہوتا گیا بادل اونچے ہوتے گئے یہاں تک کہ بارش کا خطرہ ٹل گیا اس وقت ہم نے دیکھا کہ چاروں طرف نئی فصلیں سینا دانے کھڑی ہیں اور بہت سے ہاری بہت سے کسان کمر دوہری کیے دیر سے جھکے ان کی یوں نگہ راشت کر رہے ہیں جیسے فصل نہ ہو بچہ ہو اور ہاری نہ ہو ماں ہو ہم سب جیب سے اترے اور طے کیا کہ ان کسانوں سے باتیں کی جائیں اب میں عبدالعزیز سے پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ علاقہ کیسا ہے اس کے ساتھ دریا کا سلوک کیسا ہے اور اس کی موجیں غریب ہاریوں کے ساتھ کیسے پیش آتی ہیں اور ان سادہ لوہ لوگوں کے ذہن اور فکر پر وہ کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں میں نے پوچھا عبدالعزیز صاحب یہ کون سی جگہ ہے ہم جہاں بیٹھے ہیں یہ مور چھڈائی ہے اور آٹھ مہینے پہلے اسی اگست میں دریا کا پانی اس کے اس کو رونتا چلا گیا اور پوری جو آپ دیکھ رہے ہیں بنانا کی کراپس یا چیکو ہے یا ناریل ہے یا جتنے گاؤں بستی ہنستے کھلتے چہرے ہیں رات کے اندھیرے میں جب یہ دریا موئزن ہوا تو یہ پوری وسیع علاقہ جو ہے یہ پانی کے اندر آ گیا اور یہاں کچھ نہیں رہا اور اصل اگر دریا کی تاریخ کو دیکھا جائے تو یہ دریا کے کلندری شاہ کے نزدیک ہے اور اسی طرح یہ دریا اپنا جب بھی مستی حالانکہ انسان نے اس کو بند کیا ہے لیکن جب اس میں مستی آتی ہے تو یہ ساری چیز کو رونتا چلا جاتا ہے اور یہ جو روندنا ہے وہی ان علاقے کے لوگوں کی اور یہاں کی مزاج کی عکاسی کرتا ہے اسی طرح یہ لوگ ہیں ان کا مزاج میں ان کے بات میں لب و لہجے میں طنز شکایت اور تلخی ہے وہ محسوس ہوتی ہے ان کو ہر وقت یہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ یہ اجڑتے رہتے ہیں اور اجڑتے رہتے ہیں اور اب عبد العزیز کی یہ بات آزمانے کا وقت آ پہنچا میں ایک ہاری کے قریب گیا اور اپنا تعارف کرایا وہ حاجی میر خان مرگل تھے لیجیے اب میری اور کسانوں کی باتیں سنیے مگر خدا را ان سے عمدہ اور شستہ اردو کی توقع نہ کیجیے بلکہ انہیں داد دیجیے کہ میری اور آپ کی خاطر وہ اس شام اردو بولے دور دور تک کھڑے ہوئے کیلے کے چھوٹے چھوٹے ہزاروں درختوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے حاجی میر خان سے پوچھا کہ ان زمینوں میں کیلے کی کاشت کب سے ہو رہی ہے یہ نہ اچھا. یہ ستر کیسا کیلا ہوتا یہاں؟ یہاں ادھر کیلے کیلے اچھا ہوا کیلے اچھا دیکھ کے گورنمنٹ نے فوجی کو زمین دے دیا جو یہ بولا تھا یہ آبادی نہیں کرے گا تو جب فوجیوں کو زمین دے دی جو آپ کی زمین تھی تو پھر آپ لوگوں نے کیا کیا ہم نے یہ گورنمنٹ کے بہت تارے کیا وزیروں سے ملا تھا گورنر سے ملا تھا پر اس نے کوئی عمل نہیں ہوا پھر اپنے ڈنڈے مارا ڈنڈا رات میں کھا وہ ڈھنڈے کے وجود سے یہ یہ ادھر یہ زمین معاف کر رہا تھا ادھر میں نے ادھر گورنمنٹ آدمی نے ہجوم کر کے بھگا بھگا دیا اب یہ زمین ہے ابھی کے پاس ہے ہم ہمارے پاس ابھی نام اس کے پر آئے گا اچھا اچھا تو یہ بتائیے کہ یہ اب یہ بہت چھوٹے چھوٹے پودے لگے ہوئے ہیں درخت چھوٹے یہ سیلاب آیا تھا یہ ڈوبیا پہلے تیار کے لیے تھے یہ پچھلے سال اگست میں یہاں پانی پائے یہ پورے پورے ہزار ایکڑے تباہ ہو گیا تو آپ نے نئے سرے سے نئے پودے لگائے نئے لگایا خرچا کر کے اپنا خرچ کر کے لگایا آپ یہاں جو کیلا پیدا ہوتا ہے یہ کہا جاتا ہے یہ کراچی میں پنجاب میں ایران میں جاتا ہے کیلا جو آپ یہاں بیچتے ہیں تو آپ سے دلال لیتا ہوگا وہ پھر دلال کسی اور کو دیتا ہوگا وہ دکاندار کو دیتا ہوگا تو آپ کو تو بہت کم قیمت ملتی ادھر ہمارے ہمارے کو سو من ملتے ہیں سو من ہوتے ہیں ادھر تین سو روپے ہوتا دو سو روپئے ہمارے بہت خرچہ بھی بہت ہے اور میرے تبصرے کی ضرورت نہیں ان کے لہجے میں تنز، تلخی اور شکایت آپ خود ڈھونڈئے اب ایک اور ہاری انہی باتوں کے دوران میرے قریب آگئے حاجی علی بخش میں نے سے پوچھا کہ آپ اس علاقے میں آ کر کب آباد ہوئے تھے میں میں آئے یہ چھ, چھاتر سے اس وقت یہاں کیا حال تھا؟ یہ بر تھا، میدان تھا، بے بان تھا، اچھا. کچھ نہیں تھا ادھر آپ نے کاشتکاری کاشتکاری کہی ہماری ادھر ہمیشہ کا لوکا ہاری جو ہے ادھر آبادی کرتے ہیں ہمارا جو ہی ہے ادھر ہی آبادی تھی یہ وجہ تھا جو ادھر ریٹائرڈ فوجی تھے اسی کے یہ ساری ہماری جو جو ہی آبادی ہے جو ہی امب ہے قلعے ہے وہ سارے دے دیا اس نے کس نے یہ جو نواں حکومت تھی گورنر جو جازاد خان تھا اس نے دے دیا وہ ہمارے کوشش کی تو یہ زمین لوکل ہاری کیا آئے ہم ہم ادھر بیٹھے آئے ہماری ادھر زمین ہی گاؤں آئے ہمارے لوکل ہاری کے دیو اور سینکڑوں میل دور بیٹھے ہوئے جن فوجیوں کے نام یہ زمینیں لکھ گئی ہیں ان کے وہم و گمان میں بنا ہوگا کہ ان زمینوں سے صرف دولت ہی نہیں مصیبت بھی اگتی ہے یہ بھی وہی ولادت ہے جس کے دکھ صرف ماں جانتی ہے میں نے حاجی علی بخش سے کہا اب آپ مطالبہ کر کے یہاں سڑکیں بنوائیے ہمارے یہی کوشش ہے کہ ادھر روڈ نہیں آئے ہمارا کوئی فصل منڈی جو یہ ہے اسی میں پیچ نہیں سکتا این ہماری یہی شکایت ہے کہ یہ روڈ پکا ہو جائے مال اسی میں جائے اس میں گھٹ میں گھٹ ایک کروڑ کا ہے اسی جو یا بورڈ تھی برسات تھی پانی ہوا اس میں ایک کروڑ کا سارے آدمی کا انسان ہوا یہ جو ہے یہ کیلا نواں رکھا ہے یہ فصل نواں ہے اسی میں بڑے درخت تھے یہ ادھر سے پانی جو یہ آیا ادھر سے ہی یہ ٹب گیا ہمارے گھروں کے گاؤں اس میں پانی تھا ادھر پانی تھا ہمارے جو اس میں کوئی گورنمنٹ مدد نہیں کی ایک بچہ بندہ ہے اسی کو بولا ہے تو یہ آپ کلیہ کا مہینہ ہے یہ ہماری جو یہ بچہ بند بنائے دیو یہ گھٹ میں گھٹ ڈھار جوائے یہ بھی بنا نہیں سکتے ہیں اور یہ جو شہروں میں آباد کروڑوں لوگوں کے پیٹ بھر رہے ہیں ان غریب کسانوں کی زمینیں زندگی کی زیادہ تر سہولتوں سے خالی ہیں میں نے حاجی علی بخش سے پوچھا کہ اس علاقے میں کیا کیا بننا چاہیے ہمارا یہ آئے خیال تو جو ہی زمین ہے اسی کے بچا بند روڈ یعنی اسکول جو ہے میڈیکل جو ہے میڈیکل سکول نہ آئے ڈاکٹر ہے ڈاکٹر میڈیکل پہ نہیں آئے گا تو کراچی پہچے گا پیسے والا تو پہچائے گا غریب جی جو وی ایم خراب ہوگا بچہ خراب ہوگا تو ادھر ہی مرے گا علی بخش سے یہ باتیں ہو رہی تھی کہ میر خان نے بڑھ کر لکما دیا ابھی ادھر واقعہ ابھی ہمارا راستے میں لے کے گیا مر گیا ادھر گیا تھا بغان میں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ڈاکٹر بولا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے گیا تھا ٹھٹرے میں تو یہ تو ایمرجنسی کیس ہوا ہے ابھی کراچی پہنچاؤ کراچی جنا پتر کے گیٹ پر اس نے دم ٹوٹ گیا ابھی ادھر لے کے لاش واپس یہ ہمارے علاقے کا ہشیارہ ہے ادھر بہت واقعہ ہوا ہے ادھر ادھر کوئی ایکسیڈنٹ ہوا اس کا چوک بیٹھا ایکسیڈنٹ ہوا رستے میں مر گیا کوئی علاج نہیں ہے ادھر کوئی بند ڈسپلینری بھی نہیں ہے یہ ہے سندھ کے غریب ہاری کا انداز فکر بہت ممکن ہے کہ ان کی شکایتوں میں مبالغہ ہو چھان جانے کے لیے اس شام کے جھٹپٹے میں بارش کے اندیشے کے باوجود میں نے مزدوروں کو سڑک بناتے پشتے تعمیر کرتے اور نالیاں کھودتے دیکھا تھا یہ علاقہ اب بدل گیا ہے پہلے یہاں ہر سمت دریا بہتا تھا اب مقابلے پر کوئی نہ رہا تو سمندر چڑھا چلا آتا ہے میں نے عبدالعزیز سے پوچھا کہ دریا پر ڈیم اور بیراج بن گئے ہیں نیچے آتے آتے سندھ سوکھنے لگتا ہے اس سے اس علاقے میں فرق آیا ہے ہاں اس میں بہت بڑا فرق آیا ہے یہ دریا قدرتی طور جب بہتا تھا تو یہ وسیع علاقہ جو گھروں سے لے کے کیٹی بندر یا کھاروچھان تک ہے اس علاقے میں دریا کی چودہ مختلف برانچز تھیں جس طرح جس کو کہتے ہیں بگاڑ ٹیچیارو پھٹو کلندری اوچتو گھارو کریک جو ہے آج یہ بھی دریا تھا یہ 80 کلومیٹر کا علاقہ دریا ہی دریا تھا یہاں سکندر اعظم آیا تو بھی اس نے جب اس کو بپرا ہوا دیکھا تو اس نے اس نے سمجھ لیا کہ یہ بہر عرب ہے لیکن یہ بہر عرب نہیں تھا یہ انڈس تھا اچھا عبدالعزیز صاحب ہم کھاروچھان نہ جا سکیں اور دریا اور سمندر کا ملاپ نہ دیکھ سکے آپ نے تو دیکھا ہوگا وہ علاقہ کیسا ہے وہاں کے لوگ کیسے ہیں اور ان کا حال کیا ہے کھارو چھاڑ ایک علاقہ ہے جس کو آپ نہیں کہہ سکتے پوری تحصیل کو کہ وہ دریا کے رائٹ طرف ہے یا لیفٹ طرف ہے وہ پوری ایک ایسی ایس ایسی چیز ہے ایسا ٹکڑا ہے جو آپ دیکھیں گے کہ وہ دریا کہیں بھی ہے لیکن وہ اپنی جگہ ہے رائٹ right لیفٹ نہیں ہے وہاں کے بارے میں روایت ہے کہ جب دریا کو انسان کا ہاتھ طاقت اور طور طریقے پہ نہیں لگا تھا دراج نہیں بنے تھے تو اس وقت وہ اتنا علاقہ خوشحال تھا کہ اگر کوئی مثال دے کہ وہاں دودھ کی نہریں بہتی تھیں تو وہ بہتی تھیں کہ ان کو جو بھی آدمی جو بھی شخص وہاں آتا تھا مہمان نوازی میں ان کو صرف دودھ دیا جاتا تھا اور شاید اتنی مقدار میں تھی اور کہ وہ ان کو خاطر توازا دودھ اور شہد سے ہوتی تھی آج ان, ج... ان اس جگہ ہمارا جانا ہوتا ہے تو وہاں پر کوئی وقت ایسا آتا ہے کہ وہاں ایک میٹھا گلاس کا پینے کا پانی بھی آپ کو نہیں ملتا ہے عبدالعزیز کی گفتگو میں سنجیدگی آ گئی وہ سوشل ورکر ہیں ان کسانوں کے درمیان رہ کر زندگی گزارتے ہیں اس زمین پر ان کے ہر قدم کے ساتھ اڑنے والی گرد ان کے وجود میں سما کر ان کی فکر کی عمارت بناتی ہے اس شام کی ان کی باتیں اسی زمین کی باتوں پر ختم ہوئی میں سن چکا اب آپ سنیے یہ چونکہ زمین جو ہے یہ سمندر کے قریب ہے اس لیے سمندر کا پانی اس کے اوپر چڑھایا ہے اور نیچے پانی کڑوا ہو گیا ہے پینے کا پانی کڑوا ہے اور یہ علاقہ اس کی زمین آپ کو کالی نظر آتی ہوگی اور جگہ جگہ آپ کو نظر آتا ہوگا کہ جو نمک کے ہیں وہ بہت بڑے سفید دھبے اس زمین پر لگ رہے ہیں لگ رہے ہیں یہ جب ماضی میں یہ چیز نہیں تھی یہ علاقہ تیزی سے اس کے سماجی اور اقتصادی حالت میں تبدیل ہوئی ہے مویشی جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں جو بھی جانور یہاں آج ہے اس کا جگر محفوظ نہیں ہے وہ جو جانور بہت صحت مند ہوتے تھے اب تقریباً وہ بیماری ہیں اسی طرح انسان بھی اس پر بھی پوری زندگی پر اس دریا کی وجہ سے اثر پڑا ہے جو آدمی کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا تھا جس نے کبھی ڈاکٹر کا آج سے پچاس سال پہلے نام ہی نہیں سنا تھا وہ آج کوئی بھی انسان نہیں ہے جو ڈاکٹر کے بغیر اور ٹیبلیٹس کے بغیر زندہ ہو اور لوگوں کی طبی زندگی گھٹ گئی ہے ہم ہو گئی ہے آپ نے خود اپنے دورے میں محسوس کیا ہوگا آپ جہاں بھی گئے ہوں گے لوگوں نے شکایت کی ہوگی چلایا ہوگا کہ ڈاکٹر چاہیے ہم بیمار ہوتے ہیں کوئی علاج نہیں ہے کوئی دوا نہیں ہے تو میں یہ کہوں گا کہ اس علاقے پر اس دریا کو بند کرنے کا اور بیراج بننے سے اور پانی کی ڈسٹریبیوشن کی وجہ سے انسان نے اس جب چونکہ اس کو کنٹرول کیا ہے اس کا شدید اثر پڑا ہوا ہے اور وہ جو علاقہ جو پہلے شکار تھا یا آبادی کے لیے بہت موضوع علاقہ تھا آج کراچی جیسے میٹوپولن شہر کی آبادی اس کا بڑھتا پھیلنا اور بپھرے ہوئے ہاتھی کی طرح بڑھنا یہ علاقہ اس کی شدید لپیٹ میں ہے دریا اس علاقے کو چھوڑ گیا ہے کراچی اس کو نگل رہا ہے یہ اس علاقے کا رونا ہے